好好 قَالَ اللَّهُ وَبَرَكَ وَتَعَلَىٰ فِي سن والی گوانی اور سنگر گارگ شریف کے جوں شریف پیش کرنے نفسوشت انسان کے ہر شرح نے تمہوں اپنے ممپنگ سونا ستکار کا محبوب آس بارے مقدس دیا رحمتاں اور برکتوں سہی سمچن سوتی اس متباع جمت اور مبارک کا عنوان مار پائے پدر یہ مارک ہے جنگیں گے تاریخ دے کے دے کے مہر مہرے تا طرح روشن اور یہ مارکا پیش بھی رمضان مبارک شریف مبارکی گزرنا چاہیے اور ایسا مارکا ہے ایسی جگہ اسلام کی پہلی وہ جنگ جس دے اندر مولا تعالی نے مسلمان عظیم فتح مبین کے نام نوازیا اور گفارے مکا نفارے قرش نے انار آکڑ نکبر مولا چالا نے مچھی کراستان بڑی عجیب و غریب ہے جڑے ادیب لوگ ہوندے نے ادیب لوگ ہوندے نے یہ داستان عجیب ہوں اس الفاظ کا ہوجیب گرتا ہوا چاہتے وہ حسن اور وادی جاتی زمنل مارکی کا ذکر سن لے آئے ہو جناب دے سامنے ذرا تفصیل کر بارک بھی ایسے صحیح گل کا چسکا وہ تو ہی آ جو بندہ صحیح تفصیلوں سر بھی صحیح موٹے جہاں کٹر دس لینا جنگ کا سباپتی جنگ کا سبب کیسی یہ جنگ کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیسی یہ مارک کیوں جوں بچایا ہے دراصل دو وجہ لے وجہ یہ دو ہجری کے اندر ماہ رجب المرجب شریف کے اندر آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ادرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی ان آپ سرکار امیری لشکر بنا کے وہ دس بارہ بندیاں دا مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا اور ادرت عبداللہ بن جف سرکار نبی سونے نے ایک موہر بند خط خطا فرمایا فرمایا ہے عبد اللہ دو دن سفر کرنے بعد اس خت کھول کے پڑھنا اور یہ اندر جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں انہوں پہ عمل کرنا بڑی مزے کی گل ہے توجہ نال سنو گے مزہ آئے گا اور اگے تھی صحابہ کی جان اشاری ویکو گے ایماندار ہوگا تفصیل سنا کا مطلب یہ ہوئی ہے کہ امان تازہ ہو آج سرکار نے دو تین سفر فرما کے جنوب نفافہ لفافا کھولیا خد شریف پڑھیا وہ لکھا ہوا سی کہ تسان سارے صحافی حضرت عبداللہ سرکار کہ تسان سارے صحابہ, صحابہ مقامے نہ ایک جگہ سی ایک واتی سی طائف اور مکہ شریف کے درمیان سونے نبی نے فرمایا مقام نشہر کے وہ فارے گراش کے تے نظر رکھنی ہے کہ جہ تجارتی کافلے آتے نے مکے تو شام بلے بل یا شام کو مکے بلے رکھنی ہر وقت خبر دے رہے ہر وقت کی برابر خبر دھی رکھنی ہے کہ کھا کافلا کدھر گیا کہڑا کدھر گیا ان نبی سونے نے تو بھیجے سی کافل سے نگاہ رکھنے واسطے تاکہ پتا لگے جدو یہ ادرت ابد اللہ بن جہج سرکار اور باقی صاحب مقامی ناخورا پہنچے تو اتفاق نال رجب شریف کا آخری دن اس دن نے ایک کفارے مکہ کافلا آیا تجارتی کافلا آیا ج جی عمر بن ہدرمی عبداللہ بن مغیرہ دو لڑکے عثمان اور نفر ہیکم بن کسان وغیرہ یہ لوگ سن جہے کفار مکہ دے عزت والے لوگ یعنی وڈے خاندان سن عزت والی برادریاں سن, سن. تعلق رکھن والے یہ سنگ لوگ خجور تجارتیفاقر وہ تجارتی کافلا آ گیا نے تجارتی قافلے والے نے سابا نک لیا کہ یہ ساری جاسوسی کر رہے ہیں ابد اللہ بن جگ سرکار نے کیونکہ امیر سن مشورہ فرمایا گارو یا جنگ کر کے اپنی جان چھڑا لے قتل کر دئیے کیوں اگر یہ مکے سنے گئے موجودگی دا اتے دس دین مکے لینے آ کے سانو گرفتار کر لینا یا قتل کر دینا پھر فرمایا جی جنگ کرنے رجب شریف جہا ہے وہ شہر حرام ہے یعنی جنگ کی گنا فیصلہ ای ہوئی تے پایا کہ اینا نال جنگ کر کے یہاں توں اپنی جان بچائی ہے ادرت عبداللہ بن چاہے سرکار کے کافلے اندر نبی سونے کے ساتھ حضرت سن بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ بڑے نشانے یہ ایسا نشانہ سی بے مثال نشان حضرت واقع بن عبداللہ سرکار نے بڑا جناب نشانہ ماریا تیر مارا آدرمی دا پتر او سی اور مکہ نو تیر جا لا سے ایکو ہی تیرنا وہاں جہاں عبداللہ بن مغیرہ نے لڑکے عثمان توفل اور حکم بن کیسان عثمان ہیکم نبا نے گرفتار کر رہا نوخل لیا تو نوفل پہ گیا گرفتار کر کے انہوں کا اونچا سامان تجارتی سامان سارا کچھ لے کے مدی واپس آ گیا مالک نیمن غریب تقسیم کروا گیا جیڑا سی عمر بن ہدرمی گھر سمجھا جی وہ عبداللہ اللہ دا کا پتر سی وہ کفار مکہ دے دردار میں جب مکے والے خبر اور اے پہلا کافر سی جا مسلمانوں دے ہاتھوں مریا یہ پہلا مشرق سر پہلا کافر سی جا مسلمانوں دے ہاتھوں مریا ہے جد مکے اندر پتا لگا ہے کہ امر پن حدر مر گیا ہے مکے دے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا ہے نے خون دا بدلا خون دے نعرے لانا شروع کر دیتے ہیں اور بگڑ گئے ہیں انہیں آپ مسلمانوں تو اس بندے دے خون دا کا بدلا لگرت اور آپ کا عمر, عمر بن حسر کا قطل ہے یعنی وہ ایک بندہ جاسمانوں نے اتوں مارے گیا اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ والی وسلم آپ سرکار اسی دو ہجری دے اندر ایک کافلا کفار مکہ دا تجارتی کافلا مکے دشام جا رہا سی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ والی وسلم ڈیڑھ سو یا دو سو مہاجرین صحابت نال لے کے اس کافلے کا راستہ روکنے واسطے گئے آپ اس قافلے کو روکنے واسطے مقام مقام غیر مقامی تک جا پہنچے جہبو کی بندرگاہ پہ لیکن آپ جس ویل اتنے پہنچے تو پتہ لگا کہ قافلہ اگے چلا گیا اس واسطے راستے کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکیا لیکن وہی قافلہ جگہ شام کو واپس مکے لگ گئے پھر نبی پاک سرکار کو خبر ہوئی کہ وہی کافلا واپس مکے آ رہے تو میرے سونے نبی نے صلی اللہ وسلم نے صحابہ فرمایا ہے کافلا جڑا انہوں کا واپس آ رہا ہے وہ سفیان ابن نوفل عمر بن بناس وغیرہ تی چالی بندے سن موٹے موٹے دنیا دار پیسے والے اور مال تجارت بھی کافی سی نبی پاک سرکار نے فرمایا ساوا یہ مکے آئے مدینے لٹنے دے چکر چار بھی مدینے کے آس پاس رہنے دے کرتے رہتے ہیں مسلمانوں لٹ لے پہ اِس وے قافلے کا راہ روکیے یہاں کا مال لٹیے اور مال لے کے اصل غریب تقسیم کریے کیوں اس واسطے تاکہ پتا لگ جائے کہ مسلمان دب گرہن دب یہ غلام بنانی قوم بلکہ یہ سانو غلام بنا یہ وقری گھر ہے اچھا گافر گلام بڑے ہیں خوف نگر یہ جدو نبی سونے نے یہ گل فرمائی سات کی سونے کشارے چھوارا جی تیرا حکم ہوگا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بارہ رمضان شریف دا دن سی بارہ دی تاریخ سی تو بڑی جلدی دن آل نبی پاک سرکار اپنے لشکر کافلے میں لے کے بچ جی جی نبی سونے دا حکم آیا جہ جی حالت کیوں پتا کافلے کا راہ روکنا کوئی ایڈی وی جنگ نو چلے آئی ہتھیار چکیے تیاریاں کریے راشن پانی چکیے بغیر تیاری رہی آپ سرکار دا قافلہ شریف روانہ ہو گیا مکے آپ خبر ہو گئی کہ سارے کافلے دراہ روکن واسطے مسلمان آ رہے جدو خبر ہوئی وہ تو پوری تیاری وٹ کے تر پے پوری طرح مسلہ ہو کے دورے ہتھیار لے کے ڈو ریاں سواریاں لے کے فوج بھی تیار ہو کے آ رہی ہے ادھر یہاں کا تجارتی کافلا بھی آ رہا ہے سونے نبی نے سارا کٹھا فرمایا کٹھا فرما کے فرمایا وہ میرے ساتھ گل سن لو راما ارد کی لپاسو لک ہے لپا مکنا ایک ہے لپ دل آکڑا آخر اور دلوں جاننا آخر والے نبی پاپلے سابئی سونے آر سونے نبی نے فرمایا سا صورت آ لے ہو سکتا ہے کافلے نال تجارتی گراش راج سا ٹکراؤ ہو جاوے تو جنگ جاوے. تے کی نوبت بن جا خیال ہے سب ارض کرتے ہیں سونے حضرت ابو بکر عمر فاروق دوسرے لوگ، تیرا حکم ہو سب بے ہتھیار ہی لڑنے تیار سانو ہتھیار کی لوڑ بات ندرے رحمت ہونی چاہیے تے جدو نبی سرکار نے نا تے ویخ رہے سنسار وے آپ بڑی تبج رہے سن کیوں کی جنو نبی سونے کے ہاتھ مبارک تحت کیہد کیتی سی, نا احد کیتا سی کہ ایسا ادو ہتھیار اٹھاو میں جدوار مدینے لگے مدینے تو باہر نکل کے لاملہ سونے نبی انسان والے وی جا رہے ہیں کبیلا خطرہ جی سردار ادرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب ویٹ لیا حبیبے خدا بیت ہے اردگی سونے تھا اشارہ کیسا نہیں لینا اردگی سونے میں نو میں اس رات کی جی نے کمرہ قدرت دے اندر شاپی جانے پر مجھے سونے تیرا حکم ہو ابھی تو سمندر میں چھال مارن تیار ہوسار سن انہیں جدو ادرت ساتھ میں دیکھا تو ادرت نکد بنسبت بولے سونے آ تو سو کوئی سانو علیہ السلام کی قانون سمجھی خدا لے لگی ساڈے واسطے گا بھکے بننے آپ نے فرمائی منو سلوا اترے ریا جب توں رج کے کھا لیا نہیں آڈی گولی لڑیا جائے ہوں ترتے تیرا خدا لڑے مکلاج رسوت ایسا موسالی کو سونے جن تک سارے جسم جان روے گی اصا چیڑے آئے پاس کوئی پوری نگاہ نہیں اٹھا دیا گے اور جڑی نگاہ اٹھی بھی تھ کنڈ کے رکھ دے جن سونے نبی نے انسار دی یہ تقریب سنی نہ آپ سے نبی باغ سرکار کا کافلا روانہ ہو گیا ادھر وہ کفار مکہ آ رہے ہیں ادھر اے جا رہے ہیں اصل کے قافلے کا راہ روکن جا رہے سن لیکن انہوں نے خبر ہوئی وہ ہو فوج تیار ہو کے آ گئی اور جنگے بدر کا سبب بن گیا جنگے بدر کیوں آخر نے اس واسطے نے کہ مدینہ شریف تو کو ااصلے دے بدرک وستی کا نام ہے بدرک وسطی کا نام ہے اور کچھ مرن لکھتے ہیں کہ اتنے ایک کنو ہے جی مالک کا نام بدل سی اور خواہاں بڑا مشہور سی جدی وجہ نال اس جگہ کا نام بدل رکھ لیا اور اسی جگہ مسلمانزی ہو ہوئی ہے کہ بچ مولا تعالی نے اسلام نو فتح ادا کہ جہدے بعد اسلام دا چھٹا بھی بلند ہو گیا اسلام دی حکومت بھی آ گئی ہے اور دا بھی سونا بھی دو جو ہے وہ کی, کی وادی, او کی وادی او کی او کی ہے اور منظر ہے یہ تدیب کی زبان نا سنا سوچو ہے جناب نسل اور لفظہ نباس پوائے جی سن کے نہ بندے دا شریر بن جاتا ہے افیل فرم فلا پدر کو ایک آپ پیتی یاد ہے اب تک فلاع بدر کو ایک آپ پیتی یاد ہے اب وادی نارا تو آگے سادہ سادہ پھول ابھی ہو یہ نا مہو انجم بے اس مٹی کے درے زبانِ ہار سے ماضی کے افسانے سنا دے ہے پلٹ کر There is a mean number. مٹی کے مسکر فخر کرنے مٹی نے زب لے سورج جنگ کے ستارے دار کرتے اس مقام پا جائے اس مقام پا جائے پر مولا سونا نے مولا سونے نے جو مقام سانو سارے اتنے وہ نوجوان اج تک دوبارہ شیطان کیوں اکیس واسطے مولا سونے نے مولا سونے نے زیارت گاہ بھی بنائیے زیارت گاہ بھی ہے. ہے اور جہاد دی جگہ بھی ہے پدر زمین صرف بندیاں نے جاپ نہیں پدرتی زمین دے لال فرچے بھی آ کے رکھتے فرفی روپی فرما میں جی دسکا افیم فرما سن جو دیکھا کی آنکھوں نے وہ کب دیکھا ابھی بنو گا جو انہوں نے دیکھا وہ آسمان بھی نہیں وے میں بیان کروں جو دیکھا ان کی آنکھوں نے وہ کب فولا دے دیکھا جو دیکھا ان کی آنکھوں نے وہ کب فلاد نے دیکھا حق و باطل کا پہلام کاوسی خاک لینے دے میرے پیشے ساری خدائی کا خراب ہزار ایسے چند جونوں نوجوان نے فرمائی ہوئے ادھر تین سو تیرہ نے ادھر تین سو تیرہ نے یہ در پوری خدائی لشکر شرار ادھر بے سر ہتھیار ہتھیار ادھر تھوڑیاں تھوڑی ادھر سواریاں بہتری ادھر سب کچھ بہت آدر تعداد ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੂਣੇ ਨੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜੱਗਾ ਸੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੱਗਾ ਹਜ਼ਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆੜੇ ਅਸਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਏ ਪਰ ਦਿਲ ਬਿਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਏ ਪਰ ਦਿਲ میرے سونے ندی مدینے شریف تو ایک میل دور اپنے ایک میل دور اپنے آپ ساری حالات سارے سورج ہاتھ جدو آگاہی ملیے مل آپ نے اپنے لشکر دلی ہماری اپنے اپنے لشکر سدار میں واپس میدان جنگ کا خطرہ سر دیا گیا سیپ نے تھمایا چھوٹے کو واپس بھیج لوگوں چھوٹے واپس ہونے لگ پے مگر aisaasi ek chota aisaasi jida naam si jida naam si hazrat e humeir bin nabee khass ye hazrat e saal bin nabee khass da chota bara subhanallah allah allah hazrat e saal bin nabee khass de chote bara san chote bara san umar chhoti jayiye rab چھوٹے بڑے پرا آپ چلو آئی چلا جاؤ نبی باغ نے فرما نبی باغ نے فرمایا چلے جاؤ بچے نے رو لگ پیل رو لگ پیل مچل گئے مچل گئے رو لگ پے پوٹ پھوٹ کے رو لگ پہ سونے لوگ میرے سونے میں بھی یہ تھوڑا میرے اے امیر ت سرا جاؤ ارد جی جی سونے میرا واپس جان ن جی نہیں پیا کر واپس جان جی نہیں پیا کر میرا جان جی پیا کر کیا ہے وہ سونے میرا گھر جان جی جی کرتا میرا جنرل چلو حدر حدرت میں گلے کے اندر تلوار پا دیتی ہے تلوار پا دیتی ہے چھوٹا جہا سپاہی ہے کوئی سب کے جا کن پر جذبہ جذبہ چھوٹے سپاہی نے پر دل پہاڑے باہ فرم پیر باہ فرما یاشک خمانے کمانے I read the hive and answer, but I received a doe, what every rude of the squirrel training And the wolf Vedder labeled asick, the pattern of the cruel 추some is fixed شکونی دلکی واگ پہاڑا مسلمان سارا راہ روکن آ رہا ہے مکے والے پاس ایک کاسے بھی روانہ کر سکیا کہ مکہ مکان دسیا جاوے اور او جلابے او خشکی درستہ رستہ چڈ تے سمندر دے کنارے کنارے ساحل درستہ رستہ اپنا لیا جب سفیا کا مکے والوں خبر کی مکے والے مسلمان نے تھوڑا مال لٹ لیا رکے کا راہ روکے ہتھیار لے کے ادھر تبدیل کر لیا وہ بچ کے نکل گیا جا جی تجارتی کافلا آ رہا اسی وہ بچ کے نکل گیا سکھیاں جی. آن ابو سفیان نے جدونا ہو گیا کہ میں بچ کے نکل گیا میرے تک مسلمان نہیں آ سکتے میں آئے کفار مکہ والے جڑے کہ ہتھیار لے کے لڑائی واسطے آ رہے سن جم واستے آ رہے سن نے پاشیا ہوں آپس آ جاؤ لڑائی کی نہیں ہے او خیریت آ گئے مال بھی جانا بھی خیریت بچا گیا آ گیا کافر تک پہنچیا لشکر تک کہ ابو سفیان ابو سفیان نے جہاں خت لے کے دیا سی انہیں پڑھایا کافلے والے ہوں گار کافلے کے اندر اختلاف اٹھ پیا کچھ آخر لگے سنوں رلن دا فائدہ کوئی نہیں لگے اڑا گے آخر لگے نہیں سننے کوئی نہیں آخر نہیں لڑا نہیں جنگ کریں خوبڑے کی جگ کرنا کترو چیل کرنا کوئی چن نہیں ہے واپس ہو گئے لیکن ابو جہل ابو جہل سی ہمیشہ شیطانہ دے سر وڈے ہی آتے ہیں ابو جال کھڑ لگا نہیں اکھان لڑا گے ہر سال میلا لگنا ہوتا دورے چا حریت اندر اور میلے کئی بری رسم ہوئی ابو جہاں لگا تھا لڑاں گے اصل بدر تک جاواں گے جا جا شرابا پیسہ نڈیاں مسلمانوں کا لشکر آیا سد ادھر جرابے والی ایک دو قبیلے واپس آ گئے یہ قبیلے جڑے چل کے واپس آ گئے سارے جنابے بدل والے اپنی طرف جنابے والی چکیاں چنگیا تھا قبضہ کر لیا پانی کے چشمے سے کنواں قبضہ کر لیا دے پکی تھان جدھر پکی تھان گئے پتا بھی گا ہون لگا اور, اور مان جاو मतलब अरे सरदार थे चले पे अजे वे सदके लिया सोहनी नबी न صحابہ نہیں سر جان لے صحابہ کہ پچھے ہی ادھر صحابہ ادھر صحابہ جدو قدر چ پہنچے ریت والے پاس نبی سونے نے فرمایا تہ لو ادرت خوباب سرمار پہ خوبدیاں بندے پی خوب دے فرماؤ اے جنگی تدبیر اے یا کوئی وحی نا ہوئی ہے میرے سونے نے فرما ہے واہج نے نادل ہوئی ادرت خوباب ارد کردے سونے پھر سان ملنا چاہیے چنگی تبت کے مطابق سانو اگلا نکل جانا چاہیے میرے آگا نے فروایا خود سبر نکل ویف کے سیا چ میرے آتا با با جب جب جب یہ بار نے خوباب نو کرا ایون لے چیز پہ رات پہ گئی صحاب بکے پیاس ہے نہ راشن پانی ہے نہ سوار نہ سواری نہ ہتھیار سوار نے نہ کوئی تفائی ندان پڑ سکتے رہے نہ بھی پان سردار جگہ پئی سارے سو گئے سارے سو گئے میرے گملی والے محبوٹ پے سڑ کر پہلو میں ستی کو سوئی پتی گی وادی سڑا کر پہلو میں ستی کو سوئی وادی نہ تھا بیدار کوئی ہاں سی نام کا دیگر کیا مورتی بہت یہی سر تھا کس ہجداری تھا درگاہ باری میں یہی روشن جبھی مسروف تھی تا اتی گزاری یہ کے ان کی لڑیا روتی تھی لبی رو رہے باپر مارے لا رہنے, دعا آج جی آج نہ رہے. مولا سونے نام لےو جا یہ پر ان کے اصیا پروتی تھی خدا کے سامنے کر کے خدا کے دن میں روتی تھی اسی پر منحصر میں مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بیسر تیار میرا ہاتھ میں محمد کی وقت سے امت ماہ ہو در میرے سونے ندی چادر, مبارک چادر شریف دی خبر نہ صدیقی ایک اکبر سرکار پھر جی سچے انہوں نے برداشت کر کون کھلے سن آہ ساری رات نو بات سرکار نے دعا گزاری دعا فرمائیے سباہ ہو پی سبہ ہو مولا سونے نے بارش کا فرما دیتی ہے بارش ہونے वाले ادھر جیتلی زمین سی پک گئی ادھر جدھر پکی زمین سن گیا صاحب کا ٹورنا مولا نے آسان فرما دا ٹورنا دشوار ہو گیا اور ادھر صاحب نے بارش کی بارشی باغی बारिशी पानी के चश्मे जराबे वाली बारिश बारिश करके अपने हो जंग सिर से तलवार सामने नजर आ दुश्मन सामने बैठे वह पानी फिर भी उदू वास्ते प नकी कसम कर गया ना सची महाबत मिसाल आपसे कठा करने نبی پاک سردار نے بندی فرمائی ہزار لشکر لگے تین سو تین سر پیسہ پلس گیا جا ادھر ہاتھی امر گئے نوجوان سنے پر ہے یہ کافے سن ہے جی گزرے سن یہ تری اگرچہ ننے مپاہی وچے سن پر انہوں کی نگاہ پہلوانا تو نہیں سی پہلوانا کیا منظر ہوگا کیا منظر ہو اور ام گرمی کا گرمی رمضان شریف پھر مدینے شریف ایل کا پینڈا ہے اپنے گھر کو اپنے وطن ت اسی میل دونے لیکن پھر بھی اپنے یار لبا کا یار سو لف وہ سونے یہ پدرے یہ باوے جڑی جیتے بڑھتی لال اصل دیوانے چر ڈیو, گل بڑی کم دیا آ گئی ہے لہذا میں شاء اللہ وقت کافی ہے سبت ہو گیا گئے کام لما ہو جانا ہے سدگ جاوا میرے ہاتھ میرے مبارک دی خجور کی چڑی چھڑی دے نال اپنے صحابہ اپنے بڑی پیار محبت سل رہے سفا سدیا کر رہے جد ساری انہبی پیٹ مبارک سات تو اگ نکل ہوا سی جی میرے سونے نبی نے سڑی پوچھا بارے فرمایا سواد کھلو सोने सुने सु दिलचस्प गल अगली अगर सवाद आर्द कर दावे सोने तू मेरे खेती चली मारी है मैं तेरे बदला को رہی ہے سر بلاپ سور ماری میں بدلا لواریا دے پیر زمین نکل گئی اے ٹھی بن گیا اگلے سواد سرکار کو ہو گیا میرے آگا فرمے نے سونے تری اس بتوں سنا اے سواد آ چڑی فاڑی چڑی سواد تے اپنا بےد مبارک سامنے کر نہیں میرے ٹھنڈ سے کپڑا نہیں سی وہ سونے کپڑا, کپڑا, کپڑا چاہیے بگلا پورا میرے سونے بابو نے اپنے سکھر مارک تک کپڑا اٹھا دے بھی کپڑے چپی پا لی بڑے قدم چپی پا لی سونا فرم سوال ان کیوں کی حل کر سونے میں میں اپنے آپ میں اپنے آپ موت کے منہ لگیا تو مولا سونے جنم نہیں بھجنا آواز سونے تریبت سلام دسمت کیا ہی, با, کیا ہی محبت ہے کیا ہی محبت ہے کیا ہی عاشق نے سدگے جا موت سامنے پی نظر آ رہی ہے بھائی یاد نہ محبت موت سامنے نظر آ رہی ہے خری جنگ ایڈی شاہ سوار نے تین سو تین آہا آہ. پر میاں صاحب فرما رہے میاں صاحب فرما رہے દે ઓ સિદ્ધ બડો ને સુખાલ નહી વે બોલે ઓ પતાલે ઓ લહલો સતી વે જાત શસલે એ મો اپنے و برکت دی دعا فرمائی ارض کی سونے جی بھی کر بیٹھایا بہانا بڑھایا توجہ نہیں فرمائی کہ تے دا نہ بنا جائے کہ با نہ بنا جائے وہ کرنا سونے او کتن تیری اصلی واخر دا والا الحمدللہ اپن کیا کرنا چاہیے سارے <خر��> <aspir narcissistic Lithuan> میگ کٹی آگے